الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين امدا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى الهك واصحابك يا حبيب الله و نبی, نور اللہ نبی رحمت شفیع صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کے فضائل پر مشتمل آپ کے حقوق پر مشتمل کتاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا درس ہمارا جاری ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے وقار آپ علیہ السلاۃ السلام کی خاموشی آپ علیہ السلاط السلام کی تیز رفتاری سے بچنا یعنی جلد بازی سے بچنا سہل اور نرمی کے ساتھ کوئی کام کرنا اور حضور علیہ السلام کی مروت کے حوالے سے کچھ باتیں بھی ان تبارک و تعالیٰ آج کے درسوں سننے کی سعادت حاصل کریں گے بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت طیبہ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرب جیسے اس وقت کے معاشرے میں کہ جہاں پاک دامانی کا کوئی تصور نہیں تھا اور اغلب اکثریت جو تھی وہ لہو و کے اندر لوگوں کی عزت کے در پہ رہنا برائیوں کے اندر مبتلا رہنا یعنی ہر طرح کی برائیوں کے اندر قتل سے لے کر عیب جوئی جھوٹ ریبت ان تمام چیزوں کے اندر یہ تقریباً وہاں پر عام تھی اکثر لوگ اس کے اندر مبتلا تھے ایسے معاشرے کے اندر ایسے ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی وہ تھی کہ جس نے ہر طرح سے اپنے آپ کو اس طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا یعنی ایک تو ہے اعلان نبوت جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا اس کے بعد آپ کی پاک دامانی وہ تو بالکل واضح ہے اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم نے کوئی ایسا کام کبھی نہیں کیا کہ جو آپ کے مقام و مرتبے کے منافع ہمیں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کام کرتے رہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا آپ کی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی گزری کہ ایک حرف بھی کسی کو جو آپر السلاط اسلام کی ذات گرامی ہے اس پر رکھنے کی گنجائش نہ رہی کوئی انگلی تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی طرح آپ کی سیرت پر اٹھا نہیں سکتا اتنا ستھرا کردار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا تھا قرآن مجید فرقان حمید شمید میں اللہ تلّہ شاہ ن ہوں نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بعض علماء کے مطابق سب سے پہلی دلیل آپ نے یہی ارشاد فرمائی کہ فقد عمرم من یعنی ہارے نبوت سے پہلے ایک عرصے تک تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں چالیس سال گزار چکا ہوں افراد کا تو کیا تم عقل و شبہ نہیں رکھتے میری سیرت طیبہ پر غور کرو گے میرے معاملات کو دیکھو گے تو بے اختیار کے اٹھو گے جیسا کہ پیچھے گزرا بھی کہ وہ ہستی کہ جو بندوں پر جھوٹ نہ باندھے وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتی ہے وہ جو چالیس سال تک تمہارے درمیان تمہارے معاشرے کے درمیان رہی لیکن اس کے اوپر کبھی تمہارے برائیوں کا سایہ تک نہ پڑا وہ ہستی اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں غلط کیسے کہہ سکتی ہے یہ دلیل پیش کی ایک اور مقام پر قرآن مشید فرقان شمید میں اللہ شاہ نے جہاں اپنے نور کی بات کی کہ اللہ کا نور ایسا ہے کہ جیسے ایک تاغ کے اندر کوئی فانوس ہو فانوس کے اندر چراغ رکھا ہوا ہو چراغ فانوس کے اندر ہو فانوس پھر کسی تاغ کے اندر ہو یعنی جس میں خوب روشنی ہر طرف پھیل رہی ہو بہت زیادہ روشن ہو تو اس کی ایک مثال یہ دی کہ ایک تو چراغ ہوتا ہے وہ ٹم ٹماٹا ہے لیکن اگر وہ فانوس کے اندر آ جائے تو پھر اس کا ٹم ٹمانا یہ محفوظ ہو جائے گا وہ بالکل روشنی ایک طرف دے گا اس کو کوئی ہوا نہیں لگے گی پھر اس کے بعد اس کو کاغذ کے اندر ڈال دیا جائے تو پھر جو تینوں طرف سے بند ہو صرف ایک طرف سے کھلا ہوا تو اس کی روشنی اور بڑھ جائے گی کیونکہ اب اس کی روشنی ایک طرف سامنے کی طرف پڑے گی تو روشنی کیا ہوگی بڑھ جائے گی پھر جو رو چراغ جو روشن ہوتا ہے وہ مختلف تیلوں کے ذریعے روشن ہوتا ہے تیل الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ تیل جو ہوتا ہے وہ زیتون کا تیل ہوتا ہے لیکن زیتون کے تیل بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں بہترین جو زیتون کا تیل ہوتا ہے یہ ملک کی شام وغیرہ کی طرف یہ پایا جاتا ہے تو یہ تیل ایسا چمک دمک والا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں فرمائے کہ یکادی کہ یہ تیل ایسا ہے کہ ابھی خود بخود بھڑک اٹھے گا اس کو روشنی اس کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ویسے ہی کیا پڑے گا بھڑک اٹھے گا اور روشنی ہر طرف کر دے گا یہ ایسا ایسا تیل ہے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تو یہ مثال دی کہ حضور علیہ السلاط اسلام کی ذات گرامی ایسی ہے کہ آپ علیہ السلاطلام اگر کوئی اور معجزہ نہ بھی دکھائیں تو آپ علیہ السلاۃ اسلام کی ذاتی گرامی ایسی ہے کہ خود بخود اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ آپ جو دعوی فرما رہے ہیں وہ سچ اور حق فرما رہے ہیں کوئی چیز اور زیتون کے تیل کو آگ دکھائیں گے تو آگ جل کے وہ روشنی دے گا ایسا ہوتا ہے عام طور پر لیکن یہ تیل ایسا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ خود بخود ابھی روشنی دینے لگے گا تو حضور علیہ السلاط اسلام کی ذاتی گرامی ایسی ہے کہ آپ علیہ السلاط اسلام اگر اپنے دعوی نبوت کے اوپر کوئی اور زلیل نہ بھی دیں تو آپ علیہ السلات اسلام کی ذات گرامی خود ہی کافی ہے اس بات کے لیے تو اس زمانے کے اندر اس طرح رہنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی پاک دامنی کے اوپر دلالت کرتا ہے اسی بات کو قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا اور صرف یہ نہیں بلکہ آگے بھی آتا ہے اور یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم خود بھی پاک دامن تھے اور کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کسی کے اوپر عیب نہیں لگایا کرتے تھے عیب جو ہی سے بچا کرتے تھے کسی پر کبھی تہمت نہیں لگاتے تھے اور ساتھ یہ ساتھ حضور علیہ السلاط اسلام محتاط بھی بہت تھے ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلاق سے جو جس طریقے کی, کی چاہے بات کہلوا لے نہیں, نہیں حضور علیہ السلاق انتہائی سمجھدار بردبار اور بالکل جلد بازی سے بچنے والے تھے انتہائی احتیاط کے ساتھ حضر الصلاۃ السلام کام فرمایا کرتے تھے تو ایسا نہیں کسی نہ کہ اپنی بات کی تصدیق چاہیے کی حضر اللہ نے مور لگا دی نہیں بلکہ آپ حضر علیہ السلام انتہائی اس حوالے سے بھی احتیاط فرمایا کرتے تھے آپ کے مجلس کا علم آگے بھی آ رہا ہے یہاں پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ علنی کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ بیکرفن بیکرفی احدین ولا یوس ذکو احدن کہ حضور علیہ السلاط اسلام نہ تو کسی کے اوپر ایب لگاتے نہ کوئی دوسرے کے اوپر ایب لگا رہا ہو تو اس کی تصدیق کر دیتے کسی کو نہ خود ایب لگاتے تھے نہ دوسرے کو ایب لگانے دیتے تھے بلکہ آپ تو خود واضح فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میرے اصحاب کی میرے ساتھیوں کی برائیاں بیان نہ کرو کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو میرا سینا بالکل ستھرا ہو صاف ہو, کسی کا کوئی بک کسی کی کوئی برائی کسی کا کوئی, عید, کسی کی کوئی برائی یہ میرے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسیع کرتے تھے آگے فرماتے ہیں يعملون به غير مرتين كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك ثم ما همنت بسوء حتى أكرمني الله برسالتي قلت ليلة لغلام كان يرعى معي لو أبصرت لي غنم حتى أدخل مكة فأصمر بها كما يصمر الشباب فخرجت لذلك حتى جئت أول دار من مكة سمعت أسفل بالدفوف والمزامير لعرس بعدهم فجلست انظر فضرب على اذني فنمت فما ايقظني الا مس الشمس فرجعت ولم اقض شيء ثم اراني مره اخرى مثل ذلك ثم لم اهما بعد ذلك بسوء اغلي فصل اغلى درس جو قاضي اعظم کی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وقار آپ علیہ السلاط کی خاموشی اور آپ علیہ السلاط واللام کا ہر کام دانائی کے ساتھ سوچ سمجھ کر کرنا جلد بازی اختیار نہ کرنا اور آپ علیہ السلاۃ اسلام کی حسنیں سیرت ان باتوں کو یہاں پر بیان کیا ہے سب سے پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی بات کی قاضی یاز مالکی رحمتہ اللہ نے حضور علیہ, علیہ السلاۃ اسلام باوقار تھے پیچھے حضر علیہ السلام کی توازوں کے حوالے سے گزرا حضر علیہ اسلام کی حیا کے حوالے سے گزرا آپ کی خوش اخلاقی کے حوالے سے گزرا آپ کے تبسم کے حوالے سے گزرا کہ حضر علیہ السلاط اسلام آجزی فرمایا کرتے تھے انکساری فرمائے کرتے تھے لیکن آپ علیہ السلاطلام کی آجزی انکساری اس انداز کی نہیں تھی کہ جس سے آپ علیہ السلاط والسلام کے وقار میں کوئی کمی آئے بلکہ حضرت علیہ السلام باوقار رہا کرتی غرو اور تکبر کے درمیان اور وقار کے درمیان فرق ہے تکبر تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے کسی کو کم تر جاننا اپنے سے کسی کو کم تر جاننا گھٹیا جاننا یہ تکبر جاتا ہے اور وقار یہ کہ بندہ ایسا رہے کہ سامنے والے اس کو جو ہے وہ گٹیا شمار نہ کرے اس انداز میں اپنے آپ کو رکھنا لوگوں کی نظروں کے اندر ایسا رکھنا کہ اس کو لوگ توجہ دیں توجہ دینے سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس کو اگنور نہ کر دیں اگر یہ کو بات کرے تو اس کی بات کو سنا جائے اس انداز میں اپنے آپ کو رکھنا یہ تکبر نہیں کہلاتا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکبر سے بہت دور تھے لیکن وقار سب سے زیادہ اپنے اسلام کی ذات گرامی کے اندر موجود تھا حضرت سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ تعالیٰ رشمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات بیان کی کہ کان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او قرآنسی کی مجلس کہ حضور علیہ السلاۃ اسلام جب کسی مجلس میں بیٹھتے تو سب سے زیادہ باوقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی نہیں آتی ہے سب سے زیادہ باوقار حضور علیہ السلاح اسلام ہوا کرتے تھے لیکن اتنی آجزی اور انکشاری کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ نیا آنے والا اگر فوری توجہ نہ دے تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کون سی ہے اگر توجہ نہ دے تو اس کو یہ پوچھنا پڑتا تھا کیونکہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مل جل کے بیٹھا کرتے تھے تو با تھے لیکن یہ وقار تکبر والا نہیں بلکہ آجزی انکساری کے ساتھ تھا اسی طرح جو مجلس کے اندر حضور الستاد اسلام بیٹھتے تھے تو اس حوالے سے یہ بیان کیا کہ مجلس کے آداب کا حضور الستاد اسلام پورا پورا خیال رکھتے تھے یعنی نہ بیٹھنے کے اندر آپ کا جو انداز تھا وہ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے ہاتھ پھیلانا یا وہ پاؤں پھیلا لینا کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے یا پاؤں اس انداز میں رکھنا کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے اسی طرح بعض لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ گفتگو کرتے کرتے کبھی کان کھجانا شروع کر دیا کبھی جو ہے وہ میل نکالنا شروع کر دیا ہاتھوں کا کبھی جو ہے وہ ناک انگری ڈال دی اس طرح کے وہ کام بعض لوگ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کو گھین ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز بالکل بھی نہیں تھا آپ علیہ السلاط اسلام جب مجلس میں بیٹھتے تو بالکل باوقار ہو کے بیٹھتے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہوں یا کسی کو کوئی تنفیر ہو آپ علیہ السلاط اسلام انتہائی وقار کے ساتھ اس انداز میں بیٹھتے کہ ہر کوئی آپ علیہ السلاط اسلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اسی بات کو کاضی یاز مالکی رحمتہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں فوسی و اماں وقار ہو وہ وتؤدته ومروءته وحسن هديه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فحدثنا أبو علي الجياني الحافظ إجازة وأعرضت بكتابه قال حدثنا أبو العباس الضلائي قال أخبرنا أبو زرن الهربي قال أخبرنا أبو عبد الله الوراق قال حدثنا اللؤلئي قال حدثنا أبو دابودا قَالَ عبد الرحمان پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹنے کے کچھ انداز ذکر کیے ہیں یعنی وقار کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ دوسروں کو گھٹیا سمجھنے لگے وقار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ لوگوں کے سامنے با عزت رہے دوسروں کو گھٹیا نہ سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ آپ نے یہ اولاد آدم کا سردار ہوں مختلف اپنے فضائل بیان کیے فرمایا ولا فخرا یہ باتیں میں بطور فخر بیان نہیں کر رہا بطور تکبر بیان نہیں کر رہا بلکہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے جو تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں تو حضور علیہ السلاط اسلام جب بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے بیٹھنے کے انداز بھی انتہائی آجزی اور انکساری والے تھے مختلف انداز علماء نے ذکر کیے ہیں کہ آپ علیہ السلاط اسلام بعض اوقات بیٹھتے تھے تو اشتبا کر کے بیٹھتے تھے اشتبا کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے گٹنے کھڑے کر لینا اپنے گٹنے کھڑے کر لینا اور اس کے گرد ہاتھ بھان لینا اس کو اشتبا بولتے ہیں اس نے کھڑے کر کے یوں بیٹھ گئے یہ اشتبا کا ایک انداز ہوتا ہے یہ آپ کو کوئی بڑا آدمی اس طرح بیٹھا ہوا نہیں ملے گا کہ وہ اس انداز میں نہیں بیٹھے گا حضر السلاد اسلام آجزی پرما کی یوں بیٹھا کرتے تھے ایک تو یہ انداز تو پردے میں پردہ کر کے حضر السلاط اسلام بیٹھتے تھے یہ شیخ محقیق رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے ایک ہی انداز ہوتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ایک آجزی کا انداز بیٹھنے کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو یہ رانے ہیں اس کو پیٹ کے ساتھ ملا لینا بالکل ملا کے یوں بیٹھنا اس انداز کو قرف عربی میں بولا جاتا ہے تو آپ علیہ السلاط اسلام اس طرح بھی بیٹھا کرتے تھے قیلہ کی حدیث ہے قیلہ بن مخرمہ کی حدیث آگے آ رہی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں قاضی اعظمال رحمتہ اللہ کہ حضرت علیہ کہ حضور علیہ السلط اسلام اس طرح بیٹھے ہوئے تھے بالکل اپنی ران مبارک جو ہے وہ پیٹ سے لگی ہوئی تھی آپ علیہ السلاط اسلام کی اور یوں اوپر کر کے اور اس کے گرد ہاتھ رکھ کے حضور علیہ اسلام بیٹھے ہوئے تھے تو یہ داخل ہوئی تو حضور علیہ السلاط اسلام کو اس طرح آجزی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر ان کے اوپر ہیبت تاریخی ہو گئی یا حضور علیہ السلاط اسلام اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آجزی ان کے ساری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ان کے اوپر ہیبت تاریخ کر دی اس چیز تو آپ علیہ اسلام اس طرح بیٹھا کرتے تھے ملا علی قاری رشمۃ اللہ تلاڑے نے شرح الشفاء کے اندر یہی بیان فرمایا کہ یہ غوربا کا انداز ہے غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا انداز ہے کہ حضر الیہلاط اسلام اس طرح بیٹھا کرتے تھے تاکہ ہر ایک آپ علیہ السلاط اسلام کی طرف متوجہ ہو سکے اور آپ علیہ السلاط اسلام سے انسیت حاصل کر سکے یہ آپ علیہ السلاط اسلام کا طریقہ تھا اور بعض اوقات حضر السلاط اسلام یہ جس کو ہم آلٹی پالٹی مار کر بیٹھنا کہتے ہیں چوکڑی مار کے جو بیٹھتے ہیں جس طریقے سے یہ اس طرح بیٹھا کرتے تھے بالخصوص جب فجر کے بعد آپ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوتے یا اوراد وظائف پڑھتے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر یہ انداز, انداز ہوتا تھا کہ آپ یہ چار زانوں اس انداز میں بیٹھا کرتے تھے اور بعض اوقات آپ علی اسلام کا بیٹھنا یہ جس طرح دو زانوں جس کو ہم بیٹھنا کہتے ہیں تشیات میں بیٹھنا اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے لیکن آپ کے بیچنے میں جو اکثر رخ ہوتا تھا وہ قبلے کی طرف ہوتا تھا یعنی مخلوق کا بھی لحاظ ہے خالق کا بھی لحاظ ہے مخلوق بھی مخلوق آپ علیہ السلاۃ اسلام کی طرف متوجہ ہے اور آپ علیہ السلاۃ اسلام کا دل اپنے خالق کی طرف متوجہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے یہ چند باتیں جو ہیں قاضی آزمال کی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی ذکر کی ہیں فرماتے ہیں کہ روا ابو سعید رکیو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے اشتباء فرماتے یعنی اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے گٹنوں کو گھیر دیا کرتے تھے کزاری کا کانا اکثر جلوسی ہی مختب <مُحْتَبِيًا> حضور السلاۃ اسلام کا اکثر بیٹھنا اسی انداز کا تھا وہ حدیث <قائلہ> یعنی حضرت جابر بن سمور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلاط اسلام چار زانوں بیٹھا کرتے تھے اور بعض اوقات حضور علیہ السلاط اسلام قرف یعنی ران مبارک جو ہے وہ پیٹ سے لگا دینا اور پھر جو ہے وہ اپنے پاؤں ایڑیوں وغیرہ سب کو اپنے ہاتھوں سے گھیرے کے اندر لے لینا اس انداز میں حضور علیہ السلاط اسلام بیٹھا کرتے تھے آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلاط السلام اکثر خاموش رہا کرتے تھے اکثر خاموش رہتے تھے اور آپ علیہ السلاط السلام بغیر حاجت کے گفتگو نہیں فرمایا کرتے حاجت ہوتی تو گفتگو فرماتے کہ جس میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ ہے آپ علیہ السلام السلام بولتے تھے ورنہ آپ علیہ السلام السلام خاموشی اختیار کرتے تھے دین و دنیا کا فائدہ ابھی بکثرت نبی, نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وفود آتے تھے تو ان کو اسلام کی دعوت دینا ان کو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت دینا یہ تمام چیزیں نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لیکن اس کے اندر کیا تھا دین کا تھا اسی طرح حضر اللہ کا صحابہ کرام علیہ السلام الرضوان کے ساتھ بے تکلوفی فرمانا حضور علیہ السلاط اسلام کا ان سے جو ہے وہ بعض ہوگا مزاح فرمانا یا ان سے کسی طرح کی گفتگو فرمانا یہ تمام کا تمام فوائد پر مبنی تھا کہ اس سے آپ کے صحابہ کی جوئی ہوتی تھی اس سے صحابہ کو زندگی گزارنے کا طریقہ آتا تھا آگے کس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچانا ہے یہ ساری کی ساری باتیں صحابہ کرام ارم رضوان نبی کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان انداز سے سیکھا کرتے تھے ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام فرماتے ورنہ حضر السلط وسلم خاموشی اختیار کیا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور علیہسلاط اسلام سے ایسی گفتگو کرتا کہ جو مناسب نہ ہوتی یعنی فضول کوئی گفتگو کر رہا ہے یہ کسی کی کوئی غیبت کر رہا ہے تو ضیبت تو بہرحال اس پر تو حضور صلاحط اسلام جہاں ٹوک نہ ہوتا تو اس پر ٹوکا پر ٹوکا کرتے تھے کوئی برائی کسی کی کر رہا ہے تو اس پر ٹوک دیے کرتے تھے غیبت وغیرہ کے علاوہ ایسی فضول کسی نے گفتگو شروع کر دی ادھر ادھر کی کہ جو منصب کے لائق نہیں ہے تو حضور علیہ السلاط اسلام یا تو اسے خاموش کروا دیتے یا پھر آپ اسے اعراض فرماتے یعنی آپ اس کی طرف توجہ نہیں فرمائے کرتے تھے کوئی ایسی گفتگو کہ جو نامناسب ہو اچھی نہ ہو اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا تو پھر آپ علیہ اسلاط اسلام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا کرتے تھے اس سے اعراض فرما کرتے تھے مزید فرماتے ہیں کازی یاز مالکی رحمتہ اللہ تعالی کہ آپ علیہ السلاط اسلام کا اکثر جو ہنسنا تھا وہ تبسم تھا یعنی ہوٹ چمکتے دانس چمکتے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی. یعنی اور زیادہ چمکتے چمک تو ویسے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنا میں ہے کے میں چمک ہوا کرتی تھی اور تبسم عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر رہا کرتا تھا لیکن کہا لگانا زور زور سے ہنسنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت نہیں تھی یہ تو وقار کو کم کرنے والی ہوتی ہے ایک اچھا والا بڑا آدمی ہے اس کو کوئی کہا لگا تھا وہ دیکھ لے تو اس کا سارا کا سارا, سارا وقار اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے دل سے گھٹتا چلا جاتا ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایسا کام نہیں فرمایا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے اصحاب بھی آپ کی تعظیم اور توقیر کے لیے اور آپ کے طریقے کار پر چلنے کے لیے عمومی طور پر مسکرایا ہی کرتے تھے صحابہ کرام علی مرضوان کا بھی طریقۂ کار یہی ذکر کیا کہ صحابہ بھی آپ علیہ الصلاط السلام کی تعظیم و تقریم کے لیے اور آپ کی ابتدا میں مسکرائے کرتے تھے ہنسنا زور سے یہ صحابہ اکرام علی مرزمان کا بھی طریقہ کار نہیں تھا تبسم لیتا تھا مزید فرماتے ہیں قاضی آز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضور علیہ الصلاط السلام کا جو کلام تھا وہ کھلا تھا بالکل واضح کلام تھا اور نہ ایسا ہوتا کہ ضرورت سے زیادہ ہو نہ ایسا ہوتا کہ ضرورت سے کم ہو نہ ضرورت سے زیادہ نہ ضرورت سے کم جتنی ضرورت ہوتی تھی پوری پوری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے اور گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے کلمات کو گننا چاہے تو وہ گن سکتا تھا اتنی سہل انداز میں حضور علیہ السلام گفتگو فرمایا کرتے تھے گفتگو کرنا جو ہے ایک فن ہے گفتگو کرنا ایک فن ہے ہر ایک کو گفتگو کرنا آتی نہیں گفتگو کے طریقے سیکھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں بولنا آ جائے کہ کہاں کیا بولنا ہے یہ ایک بہت بڑا فن ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ کے نامی وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عرب جیسے معاشرے کے اندر عرب اہل عرب جو گفتگو کے ماہر تھے ان کے درمیان ایسا فصیح و بلیغ بنایا کہ بڑے بڑے فسحا اور بلغا آپ کے سامنے بالکل خاموش ہو جائے کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع کریم دیے گئے جوامع کریم دیے گئے ایسے جملے ایسے کریمات مجھے دیے گئے کہ جن کے اندر الفاظ وہ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں جوامع ال بھی دیے گئے اور آپ کو مفاطش ال بھی دیے گئے کیونکہ بازو کا کیا ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے اس کے پاس مواد بہت ہوتا ہے بات کا لیکن شروع کہاں سے کروں یہ بازوں کو بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ ابتدا کہاں سے کی جائے تو حضور حضورات اسلام کو جس طرح جوامی الکلیم دیے گئے اسی طرح مفات الکلیم دیے گئے فوات الکلیم دیے گئے کہ پتہ ہے کہ گفتگو کس انداز میں شروع کرنی ہے پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گفتگو شروع تو کر دیتا ہے لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں پڑتا کہ ابھی روکوں کہاں جا کے میں ختم کہاں پہ کروں اس میں بڑی آزمائش میں بعض لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے, اواخر یا مجھے جو ہے خواتم کریم مجھے خواتین کریم جو ہے وہ دیے جائے یعنی گفتگو کہاں شروع کر کے کہاں ختم کرنی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملکہ اللہ تبارک نے عطا فرمایا اور یہ عطا عربی زبان میں فرمایا خاص طور پر وہاں گفتگو کرنا ہر ایک کے سامنے بہت بڑی بات ہے اہل عرب کا پہلے مشغلہ یہی تھا گفتگو وہ دوسروں کو اجمی بولتے تھے اجمی بولنے کی وجہ یہی تھی کہ اجمی کا مطلب گونگا ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا ہمارے سامنے اجمی ہے جو غیر عربی ہے اس کو بولنا ہی نہیں آتا ایسو کے سامنے ایسی گفتگو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال ہے یعنی میں نے ایک استاد کے حوالے سے جو عرب کے ہیں بہت بڑے جو بلاغت پڑھاتے ہیں لغت پڑھاتے ہیں پچاس سال سے تقریباً لغت پڑھا رہے ہیں جو زبان پڑھا رہے ہیں باقاعدہ عربی زبان وہ کہتے ہیں کہ میں نے عام آدمی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے جو کلام ہیں ان کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق دیکھا ہے یعنی جو حضور علیہط اسلام کا کلام ہے اس کی جو فصاحت و بلاغت ہے عام آدمی اور حضور علیہ اسلام کے کلام کے درمیان ایسا ہی فرق ہے جسے زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہوتا ہے اتنا جامع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا کلام ہوا کرتا تھا کہ مختصر کلمات مختصر باتیں لیکن ایسی کہ نہ ایک لفظ زیادہ ہے نہ ایک لفظ کم ہے ایک ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی معنی بنتا ہے جو کوئی نہ کوئی فائدہ بندے کو دیتا ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا تو آپ اور اسلاق اسلام کی گفتگو جامع مانے ہوا کرتے تھے اسی طرح آپ اسلام کی مجلس کے حوالے سے قاضی آز مالکی رحمت اللہ ہی طرح لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلاۃ کی مجلس برد باری واری ہوا کرتی تھی یعنی جس کے اندر برداشت ہوا کرتی تھی بعض اوقات مجلس میں باہر سے کوئی آرابی آ گئے تو وہ ایسے معاملات کر دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے جو عام آدمی ہے اس کو غصہ آ جائے جلال میں آ جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی برداشت کا مظاہرہ کرتے تھے بخاری شریف کے اندر مشہور حدیث سے پاک ہے کہ آرابی آئے اور مسجد کے کونے کے اندر جو ہے پیشاب کرنا شروع کر دیا صحابہ دوڑے کہ اس کو ماریں بھگائیں یہاں سے مارے بھگائے اسلط اسلام نے فورن روک دیا روک دیا اور جب وہ فارغ ہو گیا تو اب حضرت اسلاط اسلام نے ان کی تربیت فرمائی اور صحابہ سے فرمائے کہ اس کے اوپر پانی ڈال دو علماء نے وجہ بیان فرمائی کہ اگر اس کو اس وقت صحابہ مارنے کے لیے دوڑتے پکڑنے کے لیے دوڑتے تو نقصان کیا ہوتا یا تو وہ بھاگتا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنا حصہ ناپاک ہوا ہے اس سے زیادہ وہ ناپاک کرتا ہوا بال کی طرف چلا جاتا اب جو پا ناپاک ہونا تھا وہ تو کیا ہوا ہو گیا اسی طرح اگر خوف کی وجہ سے اس کا حشاب رک جاتا تو نتیجہ اس کے لیے خطرناک نکلتا مر بھی سکتے تھے وہ انتقال بھی ہو سکتا تھا تو سری اس حضرت اسلاق اسلام کی مجلس کے اندر کیا تھی برد باری تھی آپ السلاط اسلام برداشت رکھتے تھے اور سمجھداری رکھتے تھے فوراً صحابہ کے نام والے کو روک دیا اس طرح کی کئی معاملات سیرت طیبہ کے اندر موجود ہیں کہ حضرت اصلاۃ اسلام کی مجلس میں جب اس طرح کا کو کوئی واقعہ پیش آیا تو انتہائی برد باری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ فرمایا اسی طرح آپ کی مجلس کے اندر حیا ہوا کرتی تھی کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ جو خلاف حیا ہو کسی کی بے عزتی نہیں کی جاتی تھی کسی پر تہمت نہیں لگائی جاتی تھی کسی کی غیبت آپ علیہ السلاط اسلام کی مجلس کے اندر نہیں کی جاتی تھی تمام کے تمام لوگ باوقار ہو کر حضرت اصلاۃ اسلام کی گفتگو سنا کرتے تھے اسی طرح فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس امانت والی ہوتی تھی, بھلائی والی ہوتی تھی اور بلند نہیں کیا کرتے اور اس انداز میں حضور علیہ السلاط اسلام کی مجلس کے اندر آپ علیہ السلاط اسلام کے اجتماع میں بیٹھا کرتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے ہیں گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے ہیں تو پرندہ کس پر بیٹھتا ہے کہ بالکل ساکین چیز ہو ذرا سا ہل جل کرے گا پرندہ فوراً اڑ کے چلا جائے گا تو صحابہ کے رام علی مدوان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اس انداز میں بیٹھا کرتے تھے کہ بالکل ساکن ہو کر حضور علیہ السلام کی گفتگو سنا کرتے دیکھیے فرماتے ہیں وَقَانَ كَتِيرَ يعرض امن تكلم بغير جميل وكان ضحكه تبسما وكلامه فصلا لا فسؤ لا قصولا ولا تقصيرا لا فضولا ولا تقصيرا وكان ضحك اصحابي عنده التبسم توقيرا له واقتداءا به مجلسه مجلس حلم وحياء وخير وامانه لا ترفع فيه الاصوات ولا تبنى فيه الحرم اذا تكلم اطلق جلساؤه كانما على رؤوسهم الطير اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے چلنے کے انداز کو قاضی اعظم علی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرماتے ہیں کہ اپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلا کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگے کی طرف جھکے جا رہے ہیں اگے کی طرف مائل ہو کر چلتے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں لیکن آپ کا چلنا ایسا ہوتا تھا کہ جس سے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ حضور علیہ اسلام کو کوئی تکلیف ہے یا حضور حضورۃ کو کوئی جلدی ہے انتہائی بکار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلا کرتے تھے کہ جس میں نہ جلدی کا مظاہرہ ہوتا تھا نہ بالکل سستی کاہیری کا مظاہرہ ہوگا جس کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ مرض ہے نہیں نہ مرض والی صورت ہوتی نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ اس انداز میں چلتے کہ کوئی یہ سمجھے کہ حضرت السط اسلام کو جلدی ہے بلکہ وقار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلا کرتے تھے اسی لیے عبداللہ بن مسفود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان نہ افسل الحدی حدی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین سیرت سیرت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس پر عمل کرنا بھی سہل آسان اور جس پر عمل کر کے بندے کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے دنیا میں بھی لوگوں کی نظروں کے اندر مقام بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کار کو اپناتا ہے فرماتے ہیں وفیفت ہی كأنما ينحط من صبب وفي الحديث الآخر إذا مشى مشتمعا يعرف في مشيته أنه غير غرض ولا وكل أي غير ضجر ولا كسلانا وقال عبد الله بن مسعود إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما کان فی كلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترتیل او ترسیل ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چار باتوں کی وجہ سے سکوت فرماتے تھے خاموشی فرماتے تھے چار وجوہات بنتی تھی کہ جس پر اپ علیہ الصلوۃ خاموشی فرماتے تھے نمبر 1 حن برد باری یعنی برداشت معاف کر دینا در گزر کر دینا اس پہ آپ خاموشی فرماتے تھے کہ خاموش ہو کرتے تھے کسی نے تکلیف پہنچائی تو اس کو آپ کچھ بولا نہیں کرتے تھے نمبر دو حضر یعنی احتیاط کے پیش نظر بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکوت فرماتے خاموشی فرماتے ہیں نمبر تین تقدیم اور نمبر چار تفکر غور و فکر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے سیرت طیبہ کے حوالے سے مزید دو تین باتیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلاط اچھی خوشبو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے اچھی خوشبو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے اور آپ علیہ السلاۃ اسلام دار ماحول کو پسند فرمایا کرتے تھے فضا خوشگوار ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے اور اپنے صحابۂ کرام علیہ مردوان کو اس بات پر آپ ابھارا بھی کرتے تھے خود بھی بکثرت استعمال کرتے خوشبو کثرت سے لگاتے آپر اخلاق اسلام اور صحابہ کے رام علی مردوان کو بھی اس بات پر آپ ابھارا کرتے تھے ان کو ترغیب دلایا کرتے تھے کہ خوشبو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ استعمال کیا کرے اور حضرت السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا میں سے تمہاری دنیا میں سے مجھے خوشبو اور عورتیں یہ پسندیدہ کی گئی ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سیرت کا ایک پہلو تھا کہ آپ علیہ السلاط اسلام خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے تاکہ خوشبو کے آپ محتاج نہیں تھے محتاج نہیں تھے خوشبو آپ علیہ السلاط اسلام مزید نظافت کے لیے اور تعلیم و تربیت کے لیے لگایا کرتے تھے کہ آپ کے صحابہ کے علی مردوان یا آپ کی امت جب اس کو استعمال کرے گی تو لوگ ان کی طرف متوجہ رہیں گے خوشبو والے کے پاس بندہ آنا پسند کرتا ہے اگر بو آ رہی ہو تو لوگ اس کے قریب آنا پسند نہیں کرتے اسی طرح نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مروت کے حوالے سے قاضی رحمۃ اللہ بیان فرماتے مرتبت کہتے ہیں ایسا کام کہ جو کسی کے منصب کے مطابق نہ ہو منصب کے مطابق نہ ہو یعنی بندہ جس جو اس کا مقام و مرتبہ ہے کام ایسا ہو کہ کرنا جائز ہو کام ایسا ہو کرنا جائز ہو لیکن اس کے منصب کے مطابق نہیں ہے جیسے اب امامہ پہ ان کے کو روڈ پہ دوڑ رہا ہے دوڑ لگا رہا ہے تو بڑا عجیب سا محسوس ہوگا جب وہ روڈ پہ دوڑے گا تو دوڑنا جائز ہے اس کا لیکن اب اس ہولیے کے اندر جب وہ دوڑے گا تو پھر عجیب و غریب محسوس ہوگا تو منصب جیسا ہے اس کے مطابق اس کا کام کرنا یہ مربت کے خلاف مربت کے مطابق کہلاتا ہے اور اس کے برخلاف چلنا یہ مربت کے خلاف کہلاتا ہے جیسے بازار میں کھانا پینا چلتے پھرتے کھانا پینا بازار کے اندر تو اس کو بھی مروت کے خلاف یہ کہا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت میں سے یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلاۃ نے کھانے کے اندر اور پینے کی چیز کے اندر پھونک مارنے سے منع کیا کہ کوئی اس کے اندر پھونک نہ مارے پھوک مارے گا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منہ کے اندر لو آب وغیرہ ہوتا ہے پھوک وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے ذرات اڑ کے اس چیز کے اندر چلے جاتے ہیں وہ چیز پا کے لیکن اب دیکھنے والا اس سے کیا کرے گا گھن کھائے گا کہ اس کو کیسے کھائے اس کو کیسے پیے تو حضور علیہ اسلط اسلام نے اس سے منع فرمایا اسی طرح آپ اڑے اسلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی برتن پڑا ہے اب دوسری طرف ہاتھ مار کے کھانا شروع کر دیں بلکہ جو اپنی سائیڈ ہے اسی سے بندہ کھاتا رہے یہی مروت کا تقاضا ہے اگر کوئی بڑا آدمی اس کے سامنے تھال موجود ہو کھانے کا اب کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہے کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہے تو دیکھنے والا کہے گا کہ یاری کیا ہے یہ عجیب حریث آدمی ہے کھانے پینے کے لیے حالانکہ کھانا پینا اس کا جائز تھا کھل پڑا ہوا کہیں سے بھی کھائے لیکن مرتبت کی یہ چیز خلاف ہے تو آپ اسلام نے فرمایا کہ وہ وہیں سے کھائے جہاں پر کھانا جو اس کی اس کی سائیڈ ہے سے کھائے گا تو لوگ اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ حریث نہیں ہے اس کو کھانے کی طرف جو ہے وہ لالچ نہیں ہے یہ آپر اسلاط اسلام کی تعلیمات میں سے ہے فرماتے ہیں قاضی ازمال کی رحمتہ اللہ تلاڑے کہ وکان یوسف بتی باط الحسنا شاب اسی طرح حضور اسلام کی مرت میں سے یہ ہے کہ آپ نے مسواک کا حکم دیا مسواک کرنے کا جگہ جگہ حکم دیا اور بکسرت نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے ہر ایسا موقع کہ نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں حالت تبدیل ہو رہی ہے حال تبدیل ہو رہا ہے گھر میں داخل ہو رہے ہیں گھر سے باہر نکل رہے سو رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں آپ علیہ اللہ اس وقت مسواک فرمایا کرتے تھے آخ میں بار بار آنکھ کھلتی تو ہر مرتبہ نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک فرمایا تھے کثرت کے ساتھ مسوا کرتے اور بعض اوقات آواز آیا کرتی تھی منہ بندے کا کیا رہے ساتھ رہے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات منہ ان کا ساتھ نہیں ہوتا بڑا اچھا بولنا آتا ہے بڑے جو ہے وہ کارنامے انجام دیں گے لیکن دانت ان کے پیلے ہو رہے ہوں گے بات کرو قریب جا کے تو منہ سے بو آ رہی ہوگی عجیب غریب ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے تو حضرت اصلاح اسلام ایسی چیزوں سے خود بھی دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی ایسی چیزوں آپ نے بار بار مسوا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر خوف نہ ہوتا کہ یہ مسواک ان کے پر فرض کر دی جائے گی تو میں ان کو ہر وضو یا ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا کہ بار بار مسوات کرتے رہے بغیر مسواک کے وزو ہی پورا نہ ہوتا ہمارا لیکن کیونکہ یہ مشقت کے اندر ڈالنے والی بات تھی تو اس لیے نبی کی کریم سلند علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا اسی طرح بعض اوقات بندہ ہاتھ وغیرہ تو دھوتا ہے ہاتھ دھو لیے لیکن کئی گھائیاں ہوتی ہیں انگلیوں کے درمیان میں یا جوڑ پر ہمارے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی نظیف تھے صاف ستھرے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیا کرتے تھے آپ نے خاص طور پہ جو ایسے جوڑ ہوتے ہیں ایسے جوڑ مفاصل جو ہوتے ہیں اس کو دھونے کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان مقامات پر عام طور پہ کیا ہوتا ہے میل کچیل باقی رہ جاتا ہے تو آپ علیہ السلاط اسلام نے خاص طور پر اس بات کا حکم دیا کہ ان چیزوں کو دھو لیا جائے اسی طرح حضور علیہ السلط اسلام نے جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے تقدر ہوتا ہے جن سے تنفر ہوتا ہے بندہ گھنٹ آتا ہے یا اس کو طبیعت میں مزہ نہیں آتا ان چیزوں کو دور کرنے کا حکم دیا اور اس کو خسال فطرت فرمایا کہ یہ فطری کام ہے جیسے ایسے مقامات کے بال کہ جو بندے کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتے ہیں تو حضر السلط اسلام نے ان کو دور کرنے کا حکم دیا اور اس کے اوپر تاکیب فرمائی کہ اس کو صاف کیا جائے دور کیا جائے ان چیزوں کو ناخونوں کو کاٹ لیا جائے بالوں کا اکرام کیا جائے ستھرا رکھا جائے اسی طرح امیر رسنت نے بھی بعض اوقات بڑی اس کی ترغیب دلائی کہ بندہ مودھ ہوتا ہے بعض اوقات لیکن ہم چونکہ کھانا پینا آتا نہیں ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ وغیرہ کو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ داڑھی پہ لگ جاتی ہیں اور عمومی طور پہ داڑھی کو دھونے کا صابن کے ذریعے ذہن کم ہوتا ہے صابن ملتے بھی ہیں تو ادھر مل دیا لیکن یہ داڑھی پر ملنا یہ کم ہوتا ہے تو پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بو رہ جاتی ہے اب بندہ یہاں سے بڑا ستھرا نظر آ رہا ہے بڑا صاف ستھرا نظر آ رہا ہے لیکن یہاں اس کے کیا ہے کہ اگر کبھی ناک کے قریب بال کرے تو پھر اس کو پتا چلے کہ حال کیا ہو رہا ہے تو فرمایا کہ اس کو بھی جو ہے وہ دھو کرے اچھی طریقے سے تاکہ نزافت رہے گی طبیعت کے اندر اس کے اپنے مزہ رہے گا تو اچھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے گا دنیا کا کام کر سکے گا خود ایسی حالت ہو رہی ہے وہ بندے کی تو پھر اس میں نہ عبادت صحیح طریقے سے ہوتی ہے نہ دنیا کا کوئی کام صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے تو نظافت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا حصہ تھا اور آپ اسلام اس کا حکم بھی دیا کرتے تھے اسی طرح گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی حوالے سے خاص طور پہ تعلیم دی کہ اپنی سنا یعنی گھر کا جو صحن ہے اس کو صاف ستھرا رکھا کرو یہود سے مشابات میں اختیار کرو صافتھر نہیں رکھتے تھے تو تم اس کو صاف ستھرا رکھا کرو فرماتے ہیں انکاجی و رواجی و, و, و استعلی فطرتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے وقار آپ علیہ السلام کی حسن سیرت آپ علیہ السلام اسلام کی مروت کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو کاضی مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں رب العزت جلد و ہمیں حضور سربرد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حسن سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آپ علیہ السلام اسلام کی شفات میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے آمین مجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم